اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور ڈوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے